سدک اللہ سدق رسول منحم اللہ السلام علیکم السلام علیکم کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو اس کو ناپسند ہو اس کو اور اس کے حبیب کو ناپسند ہو وہ بات کروں یا وہ کسی خوف کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے وہ بات نہ کروں جو اس کو پسند ہو اور اس کے حبیب کو پسند ہو کیونکہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ لوگوں کی رضا پر اللہ اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھے اور یہی کلندروں کا طریقہ یہ ہے سامنے کچھ پر شکل لا رہے حق کہنے سے بجلیاں گرتی ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہتا ہوں تو بنتی ہے جان پہ چپ رہتا ہوں تو بنتی ہے ایمان پہ چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا اور لاکھوں جانوں سے ایک ایمان اچھا موز شامی ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان اور دین سلامت رکھے اس کی سلامتی سے ہماری سلامتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پرفتن ماحول بہت پرفتن ماحول تھا اور یہ قدیم سے سلسلہ چلا آیا ہے کہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فکرا سے کہلاتا ہے علماء کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں حق بات مریدوں کو گوارا ہے ولیکن پیر و ملا کو نہیں بھاتی درویش کی بات فرمت علم ہے فکیر وکیم فقر ہے مسیح و کلیم علم ہے جو یائے رہا اور فقر ہے دان رہا فرمایا عالم سے رحمت پوچھ وہ تو ڈھونڈ رہا ہے اگر پوچھنا ہے در راستہ پوچھنا ہے تو تو فقیر سے پوچھ تو جب تک دین فوکرا کے ہاتھ میں رہا تو لوگوں میں روشن ضمیری بھی رہی غیرت بھی رہی نیکی بھی رہی جب فوکرا ملنا اونج تو صحیح غیر ہو گئے لوگوں کو فوکرا کی صحبت نصیب نہیں ہوئی کوئی تو ہم اتنا دین سے دور ہوتے چلے گئے یہ دین کسی مولوی نے نہیں پھیلایا جو آپ اور ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں نا یہ اولیا کرام کی برکت ہے اللہ کہ وہ مغربی بھی ملک سے آئے معمین چستی رحمت اللہ علیہ جیسے تو انہوں نے آ کر ہمیں کلمہ پڑھائیاں اور دین پھیلایا یہ سب ولیوں کا کرم ہے اللہ اللہ بھائی البوسان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی سال میں علم پڑھا اور کئی سال اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھا تو علم سمجھ آیا اور مایا علم کا پڑھنا آسان ہے اور اس کا پر عمل کرنا اور سمجھنا جو ہے یہ مشکل ہے فرمایا دو چیزیں میں نے مشکل پائی ہیں دنیا میں علم کا سمجھنا اور علم کا عمل کرنا یہ بلا تعلق و نہیں نصیب ہو سکتا خاجہ صاحب نے بھی ادھر ایک علماء حق دیتے ہیں ایک علمائے سو ہوتے ہیں علماء حق وہی ہیں جو اولیاء کرام سے فیض لیتے رہے ہیں علماء سو وہی ہیں جو فوکرا سے دور رہے وہ علماء سو بن گئے وہ حق نہیں کہہ سکتے ساجل احمد فرماتا ہے دو, دو عالم حق قسم کے عالم حق نہیں کہہ سکتے ایک تو جس کو حکومت کا خوف ہو وہ بھی حق نہیں کہہ سکتا اللہ. دوسرا اسے عوام سے لالچ ہو پیسے کی وہ عوام کی مقبولیت چاہے گا اللہ کی رضا نہیں چاہے گا اللہ. وہ بھی حق نہیں کہہ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایک شخص کو شاید پیدا ہوا کہ دینی حق سنو میں تو وہ گیا ایک عالم کے پاس گیا اسے کہا دین صحیح صحیح بیان کر دے اس نے صحیح بیان کر دیا کہا میں سٹیج بناتا ہوں اس کو سٹیج پر بیان کر دے اس نے کہا یہ مشکل ہے جو تمہیں میں نے یہ کہا ہے ہماری مجبوری ہے ہم سٹیج پر نہیں کہہ سکتے فلاح عالم کے پاس جا وہ اس کے پاس گیا اس نے یہی کہا پھر اس نے اخیر ایک عالم نے کہا تو ملک شام میں جائے بہت بڑا عالم ہے وہی شاید تیری منشا کو پورا کر دے کر دے تیری آرجو کو اور کوئی نہیں کرے گا تو وہ شام ملک گیا وہاں اس نے دین پوچھا اس نے بالکل صحیح دین بیان کیا اس نے کہا حضرت پھر میں وہاں پروگرام بناتا ہوں آپ کے لیے سٹیج بناتا ہوں آپ کیا کر یہی دین وہاں بیان کر کرو جو مجھے بتایا اس نے کہا یہ مجبوری ہے یوں نہ گوں جا یسرب کی وسطی دیرا لگا دے نبی یا الزمان کے آنے کا دور نزدیک ہے وہی آ کر حق بیاانی کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا تو آ کر اس نے یسرب کی وسطی سے دیرا لگا دیا اور انتظار کرنے لگا لیکن قسمت کی بات وہ پہلے فوت ہو گیا اس نے عریضہ لکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتظار میں رہا اگر میں زندہ ہوتا تو آپ پر ایمان بھی لاتا اور آپ کے ساتھ جنگیں بھی لڑتا تو مجھے یہ نصیب نہ ہو سکا تو آپ مہربانی کرنا میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی تو اب وہی دور ہے لیکن اب حق کہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا ہے یہ آپ کی سنت بن گئی اگر آپ اس مشکل کو نہ توڑ سکتے تو پھر کوئی ماں کا لال حق کہہ نہیں سکتا اب جو بھی حق کہے گا تو برکت وہی ہوگی تمسل وہی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہوگا آپ کی طاقت ہوگی آپ کی کرم موضوعہ ہوگا اگر کوئی حق کہے تو یہ نہ کہے کہ میرا کمال ہے یہ سمجھے کہ یہ اقدا آپ کھول گئے اب میں کر رہا مودو سام نسبت اس ماہ کی وجہ سے میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے اس کو ذرا اکل مند کے تین اس میں باتیں لکھی ہیں کہ اکل مند وہ, وہ ہے جو نصیحت قبول کرے چاہے جتنا میرے جیسے کم درجے جیسے بھی بات ہو جائے وہ بات کو دیکھے یہ نہ دیکھے کم درجے کا ہے آہا. یہ اقل مند کی نشانی بتائی ہے آہا. دوسری اقل مند کی نشانی یہ بتائی ہے کہ اس میں جو ایڈ جو گناہ جو خامیاں ہوں گی وہ سراغ دلی سے اعتراف کرے گا کہ یہ یہ خامیاں تو ہم میں ہیں یہ بھی اقل مند کی نشانی لکھی ہے تیسری عقل مند کی نشانی یہ ہے کی وہ بات غور سے سنے گا توجہ سے سنے گا لکھتے ہیں اگرچہ اس بات کو وہ پہلے ہی سے بھی جانتا ہوگا یہ اس کی عقل مند کی نشانی ہے پھر بھی اس بات کو توجہ اور غور سے سنے گا اللہ تبارک و تعالی کیونکہ بات بار بار کرنے کا مقصد بزرگان دین دیکھو جہنم کا اور کتنی بار حکم اللہ نے بیان فرمایا جنت کا نماز کا مال خرچ کرنے کا ایک بار حکم فرما دیتا بار بار اللہ نے جو جہنم عذاب کا بیان کیا ہے کیوں کیا ہے اب کوئی ہم دو بار تین بار ایک بات کر دے تو کہتے ہیں کہ بار بار کرتے ہیں مقصد یہ ہے بار بار کرنے کا کہ بزرگان بزرگاندین فرماتے ہیں بار بار کرنے سے زبان پر بات آتی ہے زبان کے بعد پھر دماغ پر آتی ہے پھر بھی اثر نہیں کرتی جب تک بات دل کی گہرائیوں میں نہ اترے وہ حکمت ہی نہیں بنتی اس لیے بار بار بات کرنے کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ بات جو ہے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے علم بھی وہی حکمت بنتا ہے جو دل کی جو زبان اور دماغ پر رہے وہ فائدہ نہیں دیتا علم بھی وہی فائدہ دیتا ہے جو دل پر اتر جائے آپ میری بات توجہ سے سنیں شاید آپ کے دل پر اتر کر حکمت ہی بن جائے پہلے میں نے اللہ سے پناہ مانگ لی ہے میں کچھ نہیں ہوں کہ یا اللہ میں وہ, وہ بات نہ کروں جو تجھے اور تیرے حبیب کو نہ پسند ہو تو میں نے یہ آیت پڑی اللہ نے فرمایا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہزارہ نعمتیں دی زندگی دی زمین و آسمان ہمارے کام میں لگائے سورج چاند کروڑوں نعمتیں ہیں جو گنی نہیں سکتے ہم گنی نہیں سکتے ہر ہر نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے یہ تھرو نہ تھرو یہ اس سے پوچھو جس سے چلی گئی نعمت کچھ چلی جاتی ہے نا اس سے پتا ہوتا ہے آنکھ جس کی یہ تو اللہ نے ہمیں دی ہم کچھ نہیں سمجھتے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ جتنا شکر بھی, بھی کرے اس کا عقیدہ جب یہ بن جائے کہ یا لام تیرے اتنا احسانات ہیں کہ میں شکر تیرا ادا کر سکتا ہی نہیں فرمایا یہی حقیقی شکر ہے اللہ کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ میں شکر ادا چاہے ہر سوس میں شکر کرتا رہوں میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا یہی عقیدہ بن جانا حقیقی شکر ہے اللہ اور یا اللہ میں تیری مارفت بھی نہیں کر سکتا جتنا مارفت کا حق ہے میں نہیں کر سکتا یہ عقیدہ بن جانا ایمان ہے تو اللہ نے سارے نیمتو کا احسان نہیں جتایا احسان اور منت ہم پر کس چیز کی جتائی تو اللہ نے فرمایا میں تم پر منت لگاتا ہوں میں احسان فرمایا, فرمایا میں نے تم پر کہ میں نے اپنا رسول بھیجا تو ہر احسان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو سب سے بڑا احسان یہی ہے جو کہتے ہیں کہ میلاد شریف نہیں منا سکتے انہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے احسان کیوں یہ نا کرتے ہیں ہم تو خوشی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رسول اتا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ تا آسمان سے ہزار اتار وہ عید بن جائے عید اللہ اب وہ آخر وہ ہماری عید پہلو کی بھی بن جائے پچھلوں کی بھی بن جائے جو آسمان سے اگر کوئی رضا اترائے کھانے پینے کی تو نبی فرماتا ہے کہ ہمارے اگلے پچھلے عیدیں مناتے رہیں اور جو سارے نعمتوں کا سبب اترا اس کی تو ہم عید منا ہی نہیں سکتے پھر بات کہتے ہیں بے وقوف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر چلے بھی گئے پردہ بھی فرما گئے تو میری بات غور سے سننا یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول دیا پھر چھین لیا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ رسول تھے اور ہیں بھی میں <تصفح> پہلے بھی کہتا ہوں کہ میں دریا کے درمیان میں بیٹھنے والا ہوں پینڈی جنگل میں بیٹھنے والا آپ ادھر ادھر چلنے پھرنے والے شہری لوگ ہیں مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں توجہ سے بات سننا کہ صفت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ارد اور سات جو ہوتی ہے وہ جوہر ہوتی ہے اور جوہر کے بغیر ارد ہوتا ہی نہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا جس طرح میں آپ کو مثال سمجھا دوں کہ تھنداری جو ہے یہ ارد ہے یہ صفت ہے اور تھندار جو خود ہے وہ ہے ذات تحصیلدار ڈی سی کمشنر بادشاہ ذات ہے میرا یہ سوال ہے کہ جب بادشاہ مر جائے تو اس کی صفت ارد ہے وہ رہتی ہے ملنی. بادشاہ نہیں رہتی جب بادشاہ مر جائے جوہر مر جائے صفت رہتی ہی نہیں صفت ارد ہوتی ہے بات سمجھنے کی کوشش کرنا یوں ہی ضائع نہ ہو جائے بات خندار مر جائے فنداری ختم پٹواری مر جائے پٹواری ختم بادشاہ مر جائے بادشاہی ختم جج مر جائے ججی ختم کیونکہ وہ اردہ ہے ارد جوہر کے تعدے ہوتا ہے جب جوہر ختم ہو جاتا ہے ارد کا کوئی وجود نہیں ہوتا اب میرا سوال ہے کہ صفت ارد ہے ارے جس ذات کی صفت کو فنا نہ ہو sorta... اس کی ذات کو کہاں فنا ہو آپ باعثیت مسلمان کیا حضور اس وقت رسول نہیں ہے <تصفح> سراج و نہیں ہے بشیر نہیں ہے نظیر نہیں ہے حاکم نہیں ہے کوئی <تصفح> مسالت کا انکار کر کے دیکھے لامالا یہ بات سمجھ لو کہ جس کے صفات موجود ہیں وہ ذات موجود ہونا ماننا پڑے گا اگر ذات نہیں مانے گا تو صفت کو ماننا بیکار ہو جائے گا پھر اصول بھی نہ مان جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں انہیں میں دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ رسالت کے بھی منکر ہو جائے بات سمجھی نہیں سمجھی تو ہمارا مان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کیونکہ آپ کی بادشاہ بھی موجود ہے رسالت بھی موجود ہے اگر تھندار کی تھنداری کو سمجھو اور تھندار کی ذات کا اور نہیں ہے یہ تو بے رقوفی ہے پھر رسالت کا اقرار کیوں کرتے ہو جب ذات کا اتراہ نہیں ہے تو رسالت کا ہم تو کہتے ہیں ذات بھی ہے اور صفات بھی موجود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر اللہ کم و مماتی خیر اللہ جس طرح میری حیاتی خیر ہے اسی طرح خیر میں کوئی کمی نہیں ہے خیر باقی رہے گی میری یہ ان کا قیدا ہے سارا اسمارہ قیدا نہیں ہے ہاں صرف ایک فرق ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تمہارا تم پر احسان کیا کہ اپنا حبیب محمد دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا ذات کا نہیں فرمایا یہاں صفت کا ذکر کیا ارے جہاں صفت کی خوشی منائیں گے جہاں صفت کی ذات کی خود بخود آ جائے گی تو اللہ نے فرمایا میں نے تم پر منت لگائی اپنا رسول بھیجا تو میلاج ذات کی تو مناتے ہیں ارے میلاد صحیح وہ ہے جو رسالت کی میلاد منائے وہ رسالت آکام سے تعبیر ہے جو لوگ آکام سے روح گردانی کرتے ہیں مما محمد اللہ رسول میرے محمد نہیں مگر رسول بھی ہیں ارے زات کا میلاج تو ابو لہب میں نہیں منایا, ابو نے بھی منایا ابو جہل نے بھی منایا زف کے ساتھ تو کافروں نے بھی اتفاق رکھا اور آپ کو اپنا فیصل مانتے تھے امین مانتے تھے وہ جو باغی ہوئے رسالت سے ہوئے کیونکہ رسالت احکام سے تعبیر ہے جب رسالت کی ملاد منائے گا تو حکم بھی مانے گا بمار سلم رسول نلال جو آب رسول کی شان اس میں ہے کہ اس کا حکم مانا جائے جو لوگ ذات کا میلاد مناتے ہیں اور احکام کی طرف توجہ نہیں کرتے خدا کی قسم ان کی کوئی میلاد نہیں ہے میلاد پیر میں شاہ صاحب گول شریف والے کی ہے ارے فرائض واجبا سنن وقت میں ہمیں چھٹی نہیں ہے سمجھ لو فرائض واجبات اپنے دین کو سمجھنا چاہیے فرائض واجبات سنن مقدہ میں کوئی کسی مسلمان کو چھٹی نہیں ہے سنت غیر مقدہ میں ہمیں چھٹی ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھو برطانیہ کو بھی میلاد منایا جاتا ہے سرکاری طور پر حکومت جو ہے وہ رسالت کی تو منکر ہے وہ صلی اللہ میں رسول نلہ لے تو آبیز نلہ رسول کی شان اسی میں ہے کہ اس کا حکم نہیں چلے اور مسلمانوں رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے غور سے سننا رسول کیا چیز ہوتا ہے تو میں بتاؤں اپنا پتا دین کا پتا ہونا چاہیے رسول اور نبی میں فرق ہے رسول جو ہوتا ہے وہ نیا قانون بنا کر آتا ہے <تصفح> نبی اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے کسی نبی کو قانون بنانے کی اجازت نہیں آئی اور حضور وسلم اس لیے رسول 313 سو تیرہ ہیں رسول کنیا تین سو تیرہ نبی ہے پتہ ایک لاکھ چوبیس ہزار بعض چار الازم رسول ہیں جو بڑی کتابوں کتابیں لائی باقی چھوٹے چھوٹے صحیفے کے ساتھ احکام لاتے رہے تو رسول صرف احکام سے تعبیر ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے وہ اس رسول کے قانون کی پرچار کرتا ہے نیا قانون نبی بھی نہیں لا سکتا رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے ایک رسول آیا دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو گئی یعنی آکام ختم ہو گئے کسی رسول کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رسول ہیں کہ آپ کی رسالت منسوخ ہونے سے پاک ہے اس لیے اللہ نے آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا کہ میرے رسول کا کوئی رسول ناسخ نہ ہو میرے رسول کی رسالت منسوخ ہونے سے پاک ہو آپ کی رسالت بھی منسوخ ہونے سے پاک اور آپ اور پہلے سمجھ لو رسالت احکام سے تعبیر ہے قانون سے تعبیر ہے اللہ نے جو شان فرمائی ہے وہی شان ہے ہم جتنا تعریف کرتے رہیں اللہ نے جو رسول کی شان فرمائی ہے وہ بالا تا رہے اللہ نے فرمایا میں رسول کی شان یہی ہے کہ دنیا میں صرف حکم اس کا چلے یہ رسول کی شان بتائی ایمان سے کو تورے تن کا ہم قانون چلائیں مسلمان رہیں گے نہیں رہیں گے مجھے. کوئی مجھے رسول رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رسولوں سے اللہ نے وعدہ لے لیا تھا کہ اگر میرا رسول آئے تو تمہارا قانون نہیں چلے گا میرے محبوب کا قانون چلے گا مبارلہ. تو اس طرف میں تھوڑا سا آپ کے آ, کام سنا دوں پھر میں اس طرف اپنے موضوع کی طرف آؤں گا یہ تمہید باندھی ہے میں نے ٹائم زیادہ لوں گا تھوڑا سا ٹائم ہے آپ زیادہ کام کرنے والے ہیں دن کو سوئیں گے یہی وقت جو قیمتی نکال کر آئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ نیا لے کر جائیں ایک ولی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں حیا کرو حیا کرو صحابہ صاحب یا رسول اللہ کیسا حیا کریں اللہ سے آپ نے فرمایا قبرستان کو یاد رکھو یہ ہے حیا دوسرا ابتلا کو یاد رکھو یہ حیا ہے جو مصیبتیں پیچھے گزر گئی ہیں ان کو بھی یاد رکھو اور آئندہ بھی خطرہ کرو شاید تم پر کوئی مصیبت آ پڑے ابتلا کو یاد رکھو پھر فرمایا حیا کرو حیا کرو حیا کرو یا رسول اللہ کیسا حیا کریں آپ نے فرمایا وہ جمع کرتے ہو جو تم نے کھانا نہیں ہے وہ مکان بناتے ہو جن میں رہنا نہیں ہے تم نے اور وہ امیدیں رکھتے ہو جو پوریاں نہیں ہو سکتی یہ اللہ سے حیا ہے اسامہ بن زید نے ایک ماہ کے لیے لونڈی خرید لی ایک ماہ کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ کتنی لمبی امید رکھ گیا قرض پر لی قرض پر تو فرمائے لمبی امید رکھ گیا فرمایا میں آنکھ مبارک کھولتا ہوں پھر مجھے فکر ہو جاتی ہے شاید میں بند کر سکتا ہوں مجھے مولت ملتی ہے نہیں ملتی سبحان اللہ! سبحان اللہ! اگر میں نیچے دیکھوں تو پھر مجھے فکر لگ جاتا ہے کہ اللہ مجھے اوپر دیکھنے کی دیتا ہے طاقت یا نہیں مجھے اس ڈان سے اٹھا لیتا ہے مجھے اتنا بھی امید نہیں ہے روشا میں نے ایک ماہ کا قرض اٹھا لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی پیچھے گاڑی ایک درمیان میں گاڑی ایک آگے گاڑی فرمایا صحابہ یہ سمجھ تو یہ لکڑیاں کیا ہیں انہوں نے عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے ولہ و عالم و رسول آپ نے فرمایا یہ لکڑی جو درمیان والی ہے یہ ہے آدمی اور جو اگلی ہے وہ ہے اس کی امید اور پچھلی جو لکڑی گاڑی یہ ہے موت اب بندہ امیدیں رکھتا ہے بھی یوں کروں گا یوں کروں گا تو وہ امیدیں تک پہنچنا چاہتا ہے موت اسے نہیں جانے دیتی رستے میں گھیر کر لیتی ہے تو لمبی امید رکھنا اس کی تھوڑی سی پھر وضاحت کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو آپ کو دو نبیوں کے نصیحت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تین چیزیں اللہ نے پیش کی ایک عقل دوسرا دین تیسری ساتھ ریرت توجہ سے سننا ہمارے دادے کو کتنی چیزیں پیش ہوئی اکل دین اور غیرت تو آپ نے کس کو چنا اکل کو چن لیا آپ نے جو اکل کو چنا دین بھی ساتھ ہو گیا اور غیرت بھی ساتھ ہو گئی یہ تین چیزیں اکٹھے ہی ہیں اکل دین اور غیرت اور لکھتے ہیں پہلی چیز اکل ہے جب انسان دین غیرت سے پرے دور ہوتا ہے تو اس کی عقل ہی ماری جاتی آ, آ, آ, ہے پھر آپ نے فرمایا اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو کہ میں تمہیں جو وسیعت کرتا ہوں اپنے بیٹوں کو بھی کرنا تو آپ نے پہلی وسیعت کی کہ دنیا میں اطمینان سے نہ رہنا قرار پکڑ کے نہ رہنا یہ کافر کی نشانی ہے ورڈو تو دنیا وت مار نیا کہ دنیا میں اطمینان کر جائے یہ دارل بےقرار ہے بحث دارل قرار ہے مسلمان یہاں بےقرار رہتا ہے قرار نہیں پکڑے گا فرمایا اگر میں اطمینان بحث میں نہ کرتا تو میں بحث سے نہ نکالا جا دوسرا فرمایا عورت کی رضا پر کام نہیں کرنا جو کچھ عورت کہے وہ نہیں ماننا اس کی رضا پر کام نہیں کرنا اگر میں عورت کی رضا پر کام نہ کرتا تو میں بحث سے نہ نکالا جاتا فرمایا یہ وصیحت اپنے اولا ہے اس کو بھی کرنا اپنے بیٹوں کو بھی کرنا اور رشید صلی اللہ سلام کو کر رہے ہیں تیسرا فرمایا اگر بات دل اطمینان نہ کرے کوئی کام کرتے ہو تمہارا دل نی یقین کہتا یہ ٹھیک نہیں ہے اطمینان نہیں کرتا فرمایا وہ کام نہ کرنا جس میں دل مطمئن نہ ہو یہ دل اتاسی کرتا ہے وہ کام چھوڑ دینا جس میں دل پوری طرح مطمئن ہو وہ کام کرنا فرمایا شجر ممنوع سے میرا دل مطمئن نہ تھا کھانے کے لیے میں نے کھا لیا چوتھا فرمایا کوئی کام بھی تو نے کرنا ہے بھائی سے دوست سے کہ کوئی اپنے احباب سے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا تو مشورے سے کوئی حل نکلائے گا یہ ہمارے دادے کی وسیطیں ہیں مشورہ کر لینا کوئی کام سے پہلے کر تو جلدی کر لے کر کرنا تو ہے دو دن دیر سے چکر مشورہ پھر میں اگر فش نو سے میں مشورہ کرتا تو میں بچ جاتا میں نے مشورہ اللہ نہیں کیا اللہ حضرت یا علیہ السلام شیطان آیا آپ نے فرمایا شیطان مجھے موڈ بخیل جو ہے وہ بہت پسند ہے ہائے مومن ہائے بکیل وہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ وہ بوکھنے کی وجہ سے بہشت میں نہیں جا سکے گا فرمایا ناپسند کون ہے فرمایا سخی ہے ہائی ڈگری اوکار مومن ہائی سخی وہ مجھے بہت ناپسند ہے زہد اور یقین محکم اس میں ہماری کامیابی ہے بوکھ اور لمبی امیدیں رکھنا یہ ہماری بربادی ہے شریعت علم عمل اخلاص تصوف وہ اخلاص ہے تصوف جو ہے وہ اخلاق ہے اس اخلاق ہسنا تصوف ہے بزرگا نے دین فرماتے ہیں اگر تصوف ہوتا علم تو پڑھنے سے آ جاتا اگر تصوف ہوتا رسم تو مجہدے سے آ جاتا تصوف سراپا اخلاق ہے حسن بصری کی بات سنا دوں حسن بصری رامت اللہ لئے ایک شخص نے کہا مجھے نصیحت کریے کیجیے آپ نے فرمایا پہلی نصیحت یہ ہے کہ تو عورت کے قریب نہیں جانا عورت غیر محرم سے دور رہنا اگر دو غیر محرم عورت سے تو قریب ہو گیا تو پھر تیرا مشکل ہے بچنا فرمایا حسن بشری صاحب فرمایا اور وصیت کیا ہے فرمایا گانے باجے اور موسیقی سے دور رہنا مزا اور موسیقی نہ سننا اس سے دل میں لگوش آ جاتی ہے اور ایمان بندے کا جو ہے وہ چلا جاتا اللہ ہے اللہ تیرا فضل یہ دو وسیطیں ولی کی ہیں اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ٹائم تھوڑا ہے شہری لوگوں ایک بہت بڑا بزرگ عبادت کرتے کرتے اللہ کے قریب ہو گیا اللہ نے فرمایا اے بزرگ تو نے میرے لیے کیا, کیا؟ یا اللہ ساری مدما نے عبادتیں کی ذکر اذکار کیے میں نے نمازیں پڑھی روزے رکھے مجحب کیے تو اللہ نے فرمایا یہ تو میرے لیے نہیں ہے یہ تو سب کو توں نے اپنے لیے کیا یا اللہ پاک میرا پھر تو فرما تیرے لیے کیا کروں تجھے کیا پسند ہے تیرے حبیب کو کیا پسند ہے جو تیری پسند ہے وہ تیرے حبیب کی پسند ہے تو مجھے بتا میں تیرے لیے کیا کروں اللہ نے فرمایا سن لے پھر میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں اور میرے لیے تو نے کیا کرنا ہے کہ میرے دشمن کو تو دشمن سمجھنا اور میرے دوست کو تو دوست سمجھنا یہ میرے لیے ہے باد تیرے لیے ہیں اور یہ میرے لیے ہے دشمن کو مسلمان یہی بات نہ رہی کہ ہم نے اللہ کے دشمن کو دشمن نہ سمجھا اور اللہ کے دوست کو ہم نے دوست نہیں سمجھا پران مجید گواہ ہے لاکھ پہل یہود اونا سوہرا اولیا تم یہود نشوارا کو دوست نہیں بنانا اگر بناؤ گے تو ان میں ہوگے پورا قرآن مجید سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آصلاف کا یہی مذہب ہے کہ ہمارا طریقہ قرآن اور سنت رسول پر عمل کرنے کا ہے قرآن ہمارا مشہور رہا ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ارے قرآن نہیں سمجھا تو ہم بھٹک گئے ٹھیک ہے بریلوی دیوبند کے خلاف تو بولتے ہیں میں نے میں نے کسی بریلوی سے نہیں سنا کہ اس نے یہودی کے خلاف بھی بولا ہو کیوں جو خدا رسول کا بڑا دشمن ہے یہ دیوبند تو یہود کی پیداوار ہے آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں سلطنت عثمانیہ کا جب تخلا پلتا تو ان یہودیوں نے عبد بن نجدی اور سعود کو ساتھ کیا پہلے پہلے یہودی آیا اس نے کہا اس کو سلطنت عثمانیہ کے خلیفے کو وہ شرعی حکومت تھی تو انہیں نہ بھاتی تھی اس نے کہا فلسطین ہمیں دے دے آپ نے فرمایا ہے کہ انچ فلسطین کا تمہیں نہیں مل سکتا جب تک سلطنت اسلام عثمانیہ زندہ آئے وہ چلک کر چلا گیا سوچتے رہے یہودی مشورہ کرتے رہے بھی سلطنت عثمانیہ کا کس طرح تختہ الٹے انہیں میں کوئی بندے پیدا کرے تو انہوں نے عبد الوہب نجدی سے تاریخ پڑھے عبد الوہب نجدی جو ان کا بڑا ہے ان سے تعلق بنایا اسے انعام دیا اسے پیسے دے اسے بہت کچھ دے کر اسے اپنا کیا پھر سعود کو اپنا کیا اور اس نے سلطنت عثمانیہ پر شرک کا فتوا لگا دیا جو آج کل چل رہا ہے ان کو اکٹھے کر کے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو فیل کیا اور اسی یہودی نے عثمانیہ کے خلیفہ کو سلطنت پرچہ در برخاست کر دیا کہ تم نے میری نہیں مانی تب پیروں سے تمہیں شکست دلائی میں نے یہودی جب بھی لڑتا ہے شیطان کی طرح وہ داخلہ لاشیاتی تین اہم اللہ نے ان کو شیطان فرمایا ہے تو یہودی جب بھی لڑتا ہے شیطان کی طرح تو کوئی نہ کوئی ہتکنڈا مناسب کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے ارے تو عبد الوہاب نزدی کا تو خلاف ہے اور جس نے عبد الوہب نزدی کو استعمال کیا سلطنت عثمانیہ پر جو شیطان تھا اس کا مخالف کیوں نہیں ہے میں نے آج تک نہیں سنا کسی بریلوی عالم سے ہم سے کی عزت ہے چی سے ہم سے کیوں لڑ رہے ہیں یہی وجہ ہے ہم کسی عالم کے ایمان سے مخالف نہیں ہیں ہم مخالف ہیں تو یہود نصارہ کے ہیں ان کو دکھ یہی ہے کہ یہ یہود نشہ سے کیوں کیونکہ انہوں نے ایک بندے کو سانپ چنٹا ہوا تھا سر پر تک اس نے سوچا سی تو ڈھس لے گا کھا لے گا اس نے اٹھایا لاٹھی اور سانپ کے سر پر ماری اس کا سر بھی پھنسا گیا اور اس کا سر پھاٹ گیا وہ چیخنے لگا اٹھ کر ڈنڈا اسے مارا کہ تو نے میرا سر پھاٹ دیا اس نے کہا ظالم اگر تیرا سر پھٹ گیا تو ٹھیک ہو جائے گا تیرے دشمن ایسے کو مارا وہ تیری جان نکال لیتا آلہ! ارے ایمان سے سانپ ڈسے جان نکال لے یہودی ڈسے ایمان نکال لے. آلہ! دسے. آلہ! دسے. آلہ! دسے. آلہ! دسے. ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں کسی عالم کے مخالف نہیں ہیں اگر ہیں تو ہم یہود کے مخالف ہیں یہود نصارہ کے مخالف ہیں مسلمان اللہ فرماتا ہے ان تمسس کم حسنت تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو ان کی بربادی ہے ان کا دکھ ہے وائن تو سب کم سیاح یافرا گیا اللہ نے فرمایا مسلمانوں تمہاری برائی جو ہے تمہاری تنزلی جو ہے تمہاری دکھ جو ہے تمہاری بربادی جو ہے وہ یہودی کی خوشی ہے تفرا ہو گیا مناتے ہیں دل کوان کھول کر سونا مسلمان میرا حق ہے تم تک پہنچا دینا عالم جو ہے حکومت بالقول ہوتا ہے اسلحہ احوال وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فاردہ پڑھا نہیں سکتا میں صرف حقائق تک آپ کو آگاہ کر سکتا ہوں آپ سے منوا نہیں سکتا میں نہ میرے سے اللہ پوچھے گا تو وہ یہودی جو ایمان سے دین فرماتے ہیں اگر تم دشمن سے دودھ ملے مت لو یہ ہمارے ادیا کرام کا مسلک تجربہ دشمن دودھ دے وہ نہ لو کیونکہ ہر دشمن تمہیں دودھ کیوں دیتا ہے آہ! وہ تو دشمن ہر برائی چاہتا ہے آہ! دشمن تو تنزمی چاہتا ہے آہ! دشمن تو بربادی چاہتا ہے دشمن, دشمن کہوں ترقی چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہود نسارا مسلمانوں سب سے تمہارے بڑے دشمن ٹھیک ہے سارے کافر دشمن ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے یہود نصارہ تمہارا سب سے بڑے دشمن ہیں آہ! مانتے ہو قرآن کو مانتے ہو سب سے بڑے دشمن ہمارا کون ہے یہودا ہم مجھ پر سوال کیا کہ وہ ہماری جان کا دشمن ہے بیس بیس ہزار پاؤنڈ کا بمب مارتا ہے ہم پر وہ ہمارے تعلیم کے لیے کیوں پیسے دیتا ہے یار یہی ماتم تھے مجھے بتاؤ میں تو دیہاتی ہوں پینڈی ہوں جنگل میں بیٹھنے والا ہوں میں سے ادھر ادھر دریا ہے بالکل میں نے ساری زندگی جنگل میں گزاری ہے مجھے یہ بتاؤ اللہ فرماتا ہے تمہارا دشمن ہے تمہاری بربادی پر خوش ہے وہ بلو کو بیس بیس ہزار کا پاؤنڈر نو اراب یا تعلیم کے لیے مجھے یہ سمجھاؤ کہ وہ کیوں دیتا ہے کہ میں سمجھا دوں میں کہہ تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے شہد ہے میں سمجھا دوں وہ کیوں دیتا ہے سما میں دیتا ہوں آگے آپ کی مرضی غلط ہو میری بات جس کو غلط لگے وہ کر مجھے کچھ نہ کچھ مار دے اگر صحیح ہے تو دل کی گہرائیوں میں اتار لے اللہ اللہ Takmeer! اللہ یا رسول مسلمان تو میرے رس حالت کا صحیح پیغام دے رہا ہوں اور میلاد رسالت کی منا رہا ہوں کہ ہمارے رسول کے ہوتے ہوئے برٹش کا قانون چلے ہمارے رسول کی رسالت کو منسوخ کرنے والوں ہم یہ نہیں برداشت کریں گے کہ ذات کا میلاد بنائے اور رسالت کا نہ منائیں ہم تو رسالت کا میلاد منائیں گے ذات کا آ جائے گا حضرت آدم سے لے کر پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہوں گے حضرت آدم سے لے کر تاریخ کے اوراق پلٹو ساری تاریخ پر ہو شواہد پر ہو تاریخیں پر ہو حضرت آدم سے لے کر آج تک تمہیں کوئی دنیا میں ایسی دلی ایسی بے غیرت ایسی بے زمیر حکومت کی جماعت نہیں ملے گی بات غور سے سننا کہ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنی سرحد کے اندر آنے دیا ہو دیشار, دیشار, دیشار, دیشار, دیشار, نہیں سمجھے بات کسی دلی سوال کرو ماسٹروں پر پروفیسروں پر ایک کہتا میں پروفیسر ہوں میں نے کہا چلتے کنجری کا بیٹا بھی پروفیسر دکھا دوں ارے کنجری کا بیٹا بھی جج دکھا دوں یہ تو انگریزی ڈگریاں ہیں یہ تو کنجر بھی بن سکتا ہے بدماش بھی بن سکتا سے کنجری کا بیٹا میں پروفیسر دکھا دوں آپ کو دلے کا بیٹا ماسٹر دکھا دوں ارے دلے کنجری کا بیٹا میں جج دکھا دوں تمہیں بن سکتا ہے نہیں بن سکتا حضرت آدم سے لے کر کوئی تاریخ میں ایسی دلی جماعت نہیں آئے گی حکومت کی کہ جنگ کے بغیر دوسرے ملک کی فوج کو ایمان سے بغیر جنگ کے فوج ملک کے اندر نہیں آ سکتی اور کوئی حکومت یہ برداشت کرتی نہیں دلی سے دلی جماعت ہو غیرت سے غیرت جماعت پھر دوسرا پلٹا کھاؤ ظالم سے ظالم قوم کے دشمن سے دشمن حکمران ہوئے ہیں ظالم وحشی دیرندے ہوئے ہیں بے حیا کمینے بدماش ہوئے ہیں ارے کوئی مجھے بدماش حکومت دکھا دو کہ قوم کو خود تو مارتے رہے ہیں غیر مرایا ہو oh, oh, oh. نہیں بات سمجھی آپ ایسی کوئی بدماش ایسی کوئی کمینی ایسی کوئی بے حیا ایسی کوئی ظالم ایسی کوئی واشی حکومت جماعت ایسی درندہ حکومت آج تک نہیں ملے گی پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کر کہ قوم پر خود تو ظلم کرتے رہے گی نہیں مرایا عراق پر بیس سال لگ گئے اربا ڈالر خرچ کیے لاکھوں بندے مرائے دنیا کے پیر پکڑے اب بھی فوج وہاں رحمت سے پھر رہی ہے ارے جب تک فوج نہیں مری قوم تک نہیں آنے دیا راکٹ تھے کچھ نہیں تھے اصلہ سب برباد ہو گیا پھر بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا ان راکٹوں سے اپنی جان دیتے رہے جان دے کر پھر کون تک آنے دیا پاکستان پر مسلمانوں نیوی ارب ڈالر دیتا ہے وہ شیطان نبے ارب ڈالر دیتا ہے اسے پتا کیا فائدہ کیا ہے اسے مفاد کیا پہنچ رہا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے تعلیم سے اسے کیا مفاد پیدا ہو رہا ہے تعلیم سے کیسے دلے پیدا ہو رہے ہیں اس سکولوں کی تعلیم سے کیسے باسی اور درندے پیدا ہو رہے ہیں بیس گنا زیادہ خرچ کرنا پڑتا پھر بھی پاکستان میں یہ کیفیت اسے حاصل نہ ہوتی فوج بھی دم دن پھر رہی ہے اور اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں اور اپنے میروں بہن کو بےزتی بھی کرا رہی ہے یہودی نہیں پڑھتے ہماری عورتوں کو لونڈی بناتے تھے جن کو نہ ماں کی پہچان ہو نہ بھنگ کی پہچان ہو کیا ہمارے مسلمان ہیں عورتوں کو وہ چھوڑ رہے ہیں ارے سو ارب ڈالر دے بیس سو ارب ڈالر دے تعلیم اسے مثبت اثرات پیدا کر رہی ہے عالم تو چوکی دار نہیں لگاتے ارے یہ سکول والے ہیں نا ایمان سے کہو کوئی ہے کہ عالم ہے تو سمندھ میں کیسے دلے پیدا ہو رہے ہیں اسکول سے ارے تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہوئی ہوتی ہے تعلیم چھلکا ہے تربیت مغز ہے ایمان سے میں بدام توڑوں ارے مغز رکھوں چھلکا تم کھانے لگ جاؤ میں پاگل کہوں گا میرا دشمن کا ہے پیسے دوں گا کھاؤ پیٹ ہی پھٹے گا ایمان سے کہو کوئی ادیب پاگل ماسٹر بیٹھا ہو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تعلیم چھلکا ہے تربیت مغز ہے انہوں نے مغز نکال لیا اب تم چھلکا ہی کھا رہے ہو اس لیے پیسے دے رہا ہے کہ چھلکا کھاؤ پیٹ پھٹے گا وہی اٹھ کر کہ تربیت ہے سکولوں میں بلکہ کیا کیا صرف تربیت نہیں نکالی اسے پھر چھلکے کو گندگی سے بھر دیا आ, आ, आ, आ, ایمان سے بد تربیتی رکھ دی جس یہی وجہ ہے کہ ہماری لڑکیاں ریس کر رہی ہیں کچے پہن کر مسلمان غیرت نہیں رہی جب تک غیرت نہیں ہوگی ایمان نہیں بچے گا ہماری غیرت چھین لی اس نے لڑکا برباد ہوتا ہے ہے مجھ سے پوچھو لڑکے کو بے حیا کمینہ وحشی درندہ خدا رسول کا دشمن بنانا ہے ارے اسکول میں بھیج دیں ایمان سے تو ہماری لڑکیاں اسکول میں جا رہی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہم زندہ ہیں لڑکی سکول میں ارے روٹی کھا لے روکھی کچا کمرہ بنا لے کپڑے تاکی لگا کر مسلمان پہلے تمہیں پیغام دے رہا ہوں بیٹیوں دھی کو گھر میں بٹھا لے محمد بھائی فرماتے ہیں بےغیرت یاری نالو سنگ کتے کا چنگا بےغیر تی دے مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا تہذیب تعلیم سے فکر بنتا ہے فکر سے قانون بنتا ہے سمجھ لینا تعلیم سے کیا بنتا ہے فکر سے کیا بنتا ہے قانون قانون سے کیا پھیلتی ہے تہذیب وہ یہ نہیں کہتا ہماری تہذیب بدل وہ کہتا ہے تڑھو اسے پتہ ہے جو پڑھے گا یہ ساری چیزیں ہی آ جائیں گی قول فیل افعال معاملات میں مسلمان ہماری غیرت نہیں رہی ارے اسلام زہد کی بادشاہی دیتا ہے کافر ریت کی بادشاہی دیتا ہے ریت کی بادشاہی ظلم سے چلتی ہے اور زہد کی بادشاہ رحم اور انصاف سے چلتی ہے پہن نہیں ہے ورنہ بتاتا کہ زہد کی بادشاہی کیا ہے اور ریت کی بادشاہی کیا ہوتی ہے مسلمان وہ کہتے ہیں وہ قومی دنیا میں برباد ہوتی ہے غلیل و خوار تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرستان صرف دو باتیں کر کے ختم کرتا ہوں ارے گڈر کو چا بھوک اور تازی کو ہی اشارہ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے گڈر کو چا بھوکی مارتے رہو کچھ نہیں دو چار الفاظ غیرت کے جو بچھا دے گا عقل مند اسے یہی کافی ہے اس نے اقوام متحدہ میں چارٹ پاس کیا کہ اسلامی فرق کو ختم کر دو بول چال افال معاملات اسلام ہمارا امتیازی مذہب ہے خان صاحب ایمان سے کہو سر کا معنی کیا کرتا ہوں کوئی بیٹھا ہو سکول والا مجھے قہ دے کے یہ غلط ہے سر کا مانا معنی کرتا ہوں دلہ جو بے غیرت جسے نہ دین کی غیرت ہو نہ بیٹی کی غیرت ہو ایمان سے سار اسے کہتے ہیں پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں ارے آپ کی اور ہماری عزت ایک ہے میں جو بات کر رہا ہوں نا یونیسمجھے ہماری بیٹھیوں کو کر رہا ہوں میں اپنی بیٹیاں سمجھ کر کر رہا ہوں خدا کی کسم مسلمان کی بیٹی ہماری بیٹی مسلمان کی بہن ہماری بہن مسلمان کی ماں ہماری ماں دیرے دیرے میں یہی سمجھتا ہوں یہ نہ کہنا ہمارے بیٹوں کو کہہ گیا ارے خدا کی قسم جس طرح مجھے اپنی بیٹی کی گیرت ہوتی ہے اسی طرح ہر کل میں گو کی بیٹی کو میں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں میں <windows> جو کہہ رہا ہوں اپنی بیٹیاں سمجھ کر کہہ رہا ہوں تمہاری ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھیں مائیں خواتین لکھی جاتی تھیں خاتون جنت سے <muchanan> تعلق تھا اب اس نے ہماری عورت کو لیڈیز بنا دیا اور لیڈی ڈائنا سے تعلق کر دیا ارے دنیا کی یہودر کنجری عورت آئے لیڈی اسے کہتے ہیں نہیں کہتے ڈائنا جس کا ایک لاکھ لیڈی کنجری لیڈی مجوسن لیڈی یہودن لیڈی نسارا لیڈی سکھڑی لیڈی سب لیڈیز میں آ گئے ہم نے سوچا ماں خاتون پی خاتون جنت سے تعلق تھا بیٹی لیڈیز بن گئی لیڈی ڈائنا سے تعلق ہے جب وہ لیڈی ہے وہ بندے کا بیٹا کیا جنے گیا رہے وہ بھی ٹی گنے گی ابو ڈیڈی ماں لیڈی اولاد ٹیڈی ڈیڈی کون سا ہوتا ہے یہ سکون والا ڈیڈی ہے مجھے ایک کہنے لگا میں کھڑا تھا یونیورسٹی میں ایک بہو چابی لے کر کار کھڑی ہے چابی لے کر کھڑا ہے لڑکی لڑکا بیٹھے ہیں کنٹین پر میز کے نیچے وہ آپس میں پیر ٹکرا رہے ہیں وہ کھڑا ہے دیکھ رہا ہے میں نے پوچھا یہ کون کھڑا ہے وہ بندہ دانات ہے اس نے کہا یہ ڈیڈی ہے میں نے کہا جب تک یہ لڑکی لوٹے گی یہ اس کا باپ ہے یہ کہہ نہیں سکتا یہ ڈے ہے جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے سکول بھیجنے والا کون ہے ڈے ایمان سے اب ماں لیڈی جو پیسی او میں بیٹھی ہے ڈیو پر چائے دے رہی ہے اور اب تو پٹرول پمپوں میں لگ رہی ہے موٹر مت میں تھن کے ساتھ کندھا اٹھا کر بیٹھی ہے لاگت ایسی روزی کو یہ ہے لیڈی اور ٹیڈی جو ریس کر رہی ہیں وہ ٹیڈی ہے تیڈی ہمارے لڑکے بھی ٹی ہیں یہ چھوٹا لباس آ گیا وین کا نا کمی سو قدم اینڈ کمیز ترکر ہے دونوں دیگر چھپ گئے الماری انہوں نے کہا کہ بینڈ پتلون کمیز ڈالو بیچ میں یا چھوٹے چولے پاؤ کمیز چھوٹے پاؤ شو کیس یہ الماری ہے وہ شو کیس ہے شو کیس سودا ڈھانپ دیتا ہے سودا باہر سے ڈدرتا ہے لانت ایسے لڑکوں پر ارے لانت ہماری ایسی اولاد پر جو یہی لباس کو اچھا سمجھتے ہیں سور کھانے والے کو لباس کو ننگے لباس کو ہیا اور ایمان غیرت اکٹھے رہتا ہے تو یہی ہے افسوس کہ ابو ڈیڈی بن گیا ماں لیڈی بن گیا اولاد تیڈی بن گئی ارے جب بھائی تی دی ہے تو بہن بھی تی دی ہے اس نے بھی سلوار کس کے رکھی ہے کہ اس کی ٹانگ باہر سے نظر آئے اور یہ نہیں سوچا ہم نے کہ ہماری لڑکیاں جو ہیں مرغیاں ہیں اور لڑکے مرغے ہیں بیس پچیس سال کے آگے نہ لڑکی جا سکتی ہے نہ لڑکا دعوے سے کہتا ہوں پیشین کو یہ ہے کہ عمرہ پچیس تیس بےحیاں ہو جائیں گی عمرہ کم ہو جائے گی لوگ فوٹو کھینچیں گے اور فوٹو کی شامت یہی ہے کہ عمرہ کم ہو جائیں گی بے حیائی عام ہو جائے گی ایمان سے نہ کوئی لڑکا مردوں میں شمار ہے نہ ہماری لڑکیاں اور میں شمار ہیں وہ کھلے لباس گئے بے حیائی کا لباس آ گیا ٹانگ کو چپتا ہوا ہے ارے جب میں تیڈی ہوں بہن کو کیا روکوں گا وہ بھی تیدی بنے گی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ایک لڑکا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں زنا کارڈ کہتا ہوں میں یہ جو عید کارڈ ہے وہ کہتا ہے میں کسی اپنے ناجائز تعلق والی لڑکی کو میں وہ دے آیا میں گھر آیا میری بہن نے بھی عید کارڈ پڑھ رہی ہے میں نے کہا بہن کس کا ہے اس نے کہا میری سہیلی کا ہے میں نے کہا دکھا اس سے نبٹ گئی اس سیلی کا ہوتی تو دکھاتی میں سمجھ گیا کہ یہ کارڈ مجھے کیوں نہیں دکھاتی میں اسے لڑنے لگ گیا اس نے امی کو بلایا امی نے آنے مجھ کو بارا. میں نے جتنا دور لگایا اس نے نہیں دیکھا میں نے سمجھ گیا بے حیا اگر تو نے کسی کی بہن کو دیا ہے تو تیری بہن کو بھی کچھ دھو گیا ہے مسلمان جب تک ہم دوسرے کی عزت کو محفوظ نہیں رکھیں گے ہماری بھی نہیں بچ سکتی اس گلے بزرگا نے دین فرماتا ہے غیرت مند وہی ہے جو دوسرے کی عزت پر بری نگاہ نہیں ڈالتا وہ غیرت مند ہے جو ڈالتا ہے وہ کبھی غیرت مند رہی سکتا اور نہ اس کی اپنی عزت بچ سکتی ہے بیل سر! بیل سر! ہمارا ایک دوست ہے دیکھو یوگ دی کا ڈھسا ہوا مر جاتا ہے ایمان سے بڑا زبردست جوان تھا درویش ہے پہلے ہمارا مخالف تھا چودہ پڑا ہوا تھا بڑا ذمہ دار تھا باتیں سنتے سنتے وہ ہمارے قریب آ گیا تو اس کی خالہ نے اسے بیٹی دینا چھوڑ دیا ایک لاکھ دو لاکھ کا اس نے پلاٹ دے رکھا تھا زیورات بھی دے رکھے تھے اس نے کہا تو تو اب میری بیٹی کو نہ ٹی وی دیکھنے لے دے گا نہ بہر پردہ کرائے گا میں تجھے نہیں دیتی وہ میرے پاس آیا میں نے کہا اللہ تجھے کوئی اچھا کام تو دوسری خالہ نے اس کو بیٹی دے دی حیدر آباد سے لیکن انہوں نے بھی کچھ وہ بھی یہودیوں کے ڈھسے ہوئے تھے انہوں نے کہا سر کر سمارٹ کا یہ سمارٹ نکل رہا ہے انگریز کرتے ہیں ہمارا سمات نہیں کر رہا ہے یعنی دبلے ہو تو یہ کیا کرتے ہیں ایسے دباؤ ہوئے ہیں کہ وہ جگر پر اثر کر دیتے ہیں اگر جگر خون بنانا چھوڑ جاتا ہے تو بندہ پھر دُبلہ ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اس نے ایسے دوا کیا مردیت پر اثر پڑ گیا وہ بھی رو رہے ہیں وہ بھی نکاح پڑ گیا ہے مردیت اب چودہ ہزار کسی حکیم نے دیا اب طاقت کے دوا لے رہا ہے یہ ہیں ہمارے دیکھو سوچو مسلمانوں سماٹ شہروں میں جاؤ نا عورتیں کمیٹی گرانٹ میں ناچ رہی ہیں کیا کر رہے جی دنک سماٹ کر رہی ہوں ٹی وی پر آتی ہے نا لڑکی تو کھاتی ہے میں جی ڈیٹنگ کر رہی ہوں لان تو یہ ڈیٹنگ پر ایک اخبار میں نیا ایک لڑکی نے ڈیٹنگ کیا کمزور تھی تو نکشادی ہو گئی بچہ پیٹ میں آئی تو بچہ گرنے لگ گیا ڈاکٹروں کے پاس گیا انہوں نے کہا تو یہ تو بہت کمزور ہے اسے طاقت کے ٹیکے لگاؤ کوئی طاقت کی چیز كھلاؤ ورنہ بچہ گھر جائے گا ارے کمزور کیا بچہ گرے گی وہ تو گھیر ہی جائے گا پہلے ڈائٹنگ کرتی رہی ہے ٹی وی میں دکھاتے ہیں آپ شاید آپ کے گھر بھی ہو وہ لڑکی آتی ہے ہاں جی کیا کھاتے ہو نہیں جی میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں ارے مسلمان کہاں ہمارا عقل گیا ہماری عقل تو ماری گئی ہم وہ شیر ہیں انگریز ہمارے لڑکے ویسے کمزور ہیں یہ جی دبلے پتلے ہو یہ وہاں کر دیا ہے. آم آئے آپ شاید یہاں نہیں ہو میں یہ نہیں کتاب میں ہو شہروں میں یہ آم ہے ڈیٹنگ اور سمارٹ یہ عام ہو رہا ہے دوسرا چوبی اگست دن اخبار اخبار, اخبار ایسے خبر نہیں لکھتا اخبار جب اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو دماغ کھولنے کے عالمی ادارہ محکمہ محکمسی جو اقوام متحدہ میں نمائندہ پاکستان کی طرف سے رہتا ہے ہر ملک کا ہوتا ہے تنخواہ اقوام متفرقہ سے لیتا ہے وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے ہمارے پاس شبد ہم نے درویشوں کو دیے تھے وہ اخبار کا فوٹو سٹیٹ رکھا ہے اس نے لکھا وفا کی حکومت کو اس نمائندے نے لکھا کہ حکومت یہ پولو کے قطرے مت پلاؤ یہ امریکہ اور برطانیہ پولو کے آڑ میں مسلمانوں کو زہریلے اور کیمیکل قطرے پلا رہے ہیں کہ مسلمان نہ مرد ہو جائیں یا ہزارہ بیماری کے شکار ہو جائیں ایمان سے میرے پاس فوٹو اسٹیٹ رکھا ہے اور حکومت نے اسے چیلنج دیا اس نے خط دکھا دیا اور مسلمان اخبار سے خبر نہیں دیتا جب تک ثبوت نہ ہو اگر غلط ہو تو دوسرے دن تردید آ جاتی ہے شہریوں اگر تردید نہ تو وہ, وہ خبر ستی ہوتی ہے اس نے اس نمائندے کا خط دکھا دیا اقوام متحدہ میں نمائندہ جو رہتا ہے جو امریکہ برطانیہ میں رہتا ہے ان سے تنخواہ لیتا ہے اس نے بڑا ڈاکٹر اس نے اپنی وفاقی حکومت کو خط لکھا اخبار نے پورا خط لکھا مسلمان بڑوں کو بیس بیس ہزار پاؤنڈ کا بم مارتا ہے تیرے بچوں کو قطرے پلاتا ہے پھر بھی تو مومن ہے اللہ فرماتا ہے تیری بربادی پر ان کی خوشی ہے اور تو ان سے قطرے پی رہا ہے ارے ہے کیا ہم میں مجھے بتاؤ مسلمانیت رسول والی رسالت کے اثرات کیا ہیں ہم اتنا علو لازم رسول کیوں کی ہو کر ہم اتنا کیوں گر گئے ارے کیوں مر گئے اور ملکوں کو میں کہتا ہوں جو ہمارے خلاف بولتے ہیں ارے ہم عوام کو یہودی منصوبوں سے آگاہ کر رہے ہیں قرآن اور سنت کے اصول سے تم ہماری آر میں نہ بنو ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں ہم ہیں تو یہودیوں کے خلاف ہیں اور تمہیں کیا درد ہوتا ہے جو مندیوں کے خلاف بولتے ہو یہودیوں کے خلاف نہیں بولتے اللہ تبارک و تعالی یہ چند الفاظ میرے قبول فرمائے آپ کو اور ہم کو اللہ تبارک و تعالی دین دنیا ایمان رزق دے یہودیوں کو منصوبے سے آگاہ کرے اور مسلمان ایک پیشین کو بھی دے دوں یہ بھی تو کان کھول کر سننا پیسے نہ برباد کر جو تیرے بچے پڑھ رہے ہیں یہ اب نہیں لگ سکتے نہ یہ جا سکتے ہیں ارے اپنی فکر کر جب خدا کا قانون بتا رہا ہوں قرآن کی قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آد آدیش کے مطابق کہ جب بات انتہا کو وہ عذاب آ جاتا ہے یا ہدایت آ جاتی ہے ان قریب اذاب تین لاکھ چلا گیا آن قریب عذاب آنے والا ہے تیرے بچے بچیاں نہیں لگ سکتے انہیں جہنوی مت بنا ارے قرآن سنت پر عمل